رحمان یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو اور نہیں چھوڑ جائے بات اس مدینہ کو علی نے چھوڑا رضی اللہ تعالی اس مدینے کو چھوڑا اس مدینے کو! والے نے کا اور چوٹنے والا بھی اپنا چکے کا بیٹا عبد اللہ عباس تھا کہا بھیا مدینے سے حکومت کو منتقل نہ کرو اگر ایک دفعہ مدینے سے منتقل ہو گئی تو قیامت تک واپس نہیں آئے گی قیامت تک واپس علی نے کہا میں مجبور ہوں عباس, عباس کے بیٹے نے کہا علی ہر مجبوری مدینہ سے چھوٹی ہے مدینہ نہ چھوڑو علی نے کہا مسلحت کا تقاضہ یہ ہے میرے سر آنکھوں پر کیوں کہ میں علی کو بھی اسی طرح پوتر سمجھتا ہوں جس طرح فارو کو صدیق کو سندورین کو پوتر سمجھتا ہوں. لیکن ہائے نمبر چوتھا تھا کیوں اس نے تو مسلحت کے لیے مدینہ چھوڑنا گوارا کر لیا اور جس پہ زبان تراش کرتے ہو اس کو مجبوری مجبوری بڑی تھی سرو کائنات کی ناش مبارک پڑی ہے کوہستان کے قبائل مرتد ہو چکے ہیں زکات دینے والوں نے زکات کا انکار کر دیا ہے مسلم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے ایک قبیلہ مدینے پر چڑھائی کے لیے تیار کھڑا ہے کائنات مومنوں کی کل جوانوں کا وہ لشکر ہے جس کے سردار اسامہ ابن زید تھے رضی اللہ تعالی کیوں حضرت الامیر مجبوری تھی کہ نہیں اتنی مجبوری سروئے کائنات بیچ میں نہیں رہے مدینہ خطے میں ملک حکومت مسلمہ قذاب کے ہاتھ پہ بیٹھ کر چکے کچھ لوگوں نے ارتدا کا اعلان کر دیا کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا کچھ لوگ مبیلے پہ چڑھائی کر کے آ گئے اسامہ سیاحت کلکشن مدیلے کے دروازے پہ کھڑا ہے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسے روم کی سرکوبی کے لیے روانگی کا حکم دیا نبی کی وفات کی خبر سن کر رک گئے سی تختے تلاٹ پہ بیٹھے پھر حکومت سنبھالی کہہ دو مرو اسامت اپنے صحیح دن انجم سی اپنی جاؤ اسامہ کو جا کے کہو کہ روم کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو جائے فاروق آئے تل آئے سیف اللہ خالد آئے ایران صادق نے ابھی بکاف آئے رسول صبح آئے ابو بکر مجبوری ہے یہ لشکر ہماری کل کائنات ہے اس کو مدینے کی حفاظت کے لیے روک لو خطرہ ہو ندینے پر چڑھائی ہوگی یہ لشکر نہ ہوگا ہم کیا کریں گے مسلحت موجود ہے مجبوری موجود ہے لیکن مقابلے میں علی نہیں صدیق اکبر ہے کیا جواب دیا فرمائے لگے و ربل کا لاہ تنا کا دہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کابل کے رب کی قسم جس لشکر کو روانگی کا محمد نبی نے حکم دیا ابو بکر اس کو رکنے کا حکم نہیں دے سکتا ہے نقصت ہے تو کیا ہوا مجبوری ہے تو کیا ہوا ابو بکر مدینے کا دفاع کان کرے گا کہ لا بتنقا رسول اللہ مجھے یہ گوارا ہے کہ ابو بکر کی بیٹی اور نبی کی بیوی کے د کو کتے گسی دے لیکن یہ گوارا نہیں جس کام کے کرنے کا میرے آکا نے حکم دیا ابو بکر اس کام کے کرنے سے روک دے بات کرتے ہیں مسلح پہ حق ہے ہم ان کو مانتے ہیں لیکن صدیق کا مقام مسلحوں سے تو اونچا ہے مجبوریوں سے اور بولو مجبوریوں سے مسل یہاں مدینے کو چھوڑ دیا اور بات آئی ہے تو کہہ ہم مقابلہ کرنے کے آدھی ہمارے نزدیک اس سے میل آ جاتی ہے تم لیکن تم نے کیا تو تیرے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں داماد دو تھے ایک تھا ایک علی مرتزہ تھا ایک کو دو دی دوسری دیسری ہو ہوگی تو کہنے لگے عثمان غم نہ کرو تو نے محمد کے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا کہ اگر محمد کی چالی بیٹیاں ہوتی تو تجھ کو یکے بار دیگرے دیتا جاتا اور ایک کو ایک بیٹی دی اور کتاب کے لیے مواملہ کل نہیں کی ایک بیٹی جس نے لی اس نے ابو جال کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا سرور کائنات کو پتا چلا اما فاطمہ روتی ہوئی آپ اپنے بابا کے گھر آئی کائنات کے فاطمہ کی آنکھوں میں آپ تیری کتاب کا حوالہ میری کا نہیں اس کا حوالہ تیری کتاب کا فاطمہ روتی ہوئی آئی اور سدق کے مقام پہ تیرا خود ساختہ رونا تو تجھ کو یاد ہے ایلال ابن بابوہ کمی کی عبارت تجھ کو یاد نہیں رہی فاطمہ روتی ہوئی آئی کائنات کے امام نے فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا کہا لخت جگر کیا ہوا کہا بابا علی نے مجھ پہ سوکل لانے کا فیصلہ کیا کہا کس کو کہا ابو ابوجال کی بیٹی کو بال منگواؤ مسجد نمبری میں ممبر منگوایا کیا کائنات نے عمران نے کہا ناد پننا سے بل چا موگوں میں منافی کرواؤ ہو। منافی ہوئی علی کو بلاؤ علی آئے فرمایا علی جاؤ ابو بکرو امرو عثمان کو بلا کے کھلاؤ ابو و امرو آکا ان کو کیوں بلا رہے ہیں ادیہاتی لوگوں سن لو حرآباد کو چاہو کسی ماں کے لال کو کہو اس حوالے کی تردید کرے یا حوالے کی تردید کرو یا اپنا مسئلے درست کر لو کہا چاؤ ابو بکرو امر عثمان کو بلاؤ کا ابو بکرو امر عثمان کو کیوں بلاؤں فرمایا تیرا رشتہ مجھ سے یہ مانگنے آئے تھے تیرا رشتہ مجھ سے اور بہت کا طریقہ کیا ہے جو رشتہ مانگنے آئے اس کو دیتے ہیں قلعہ تک کا بلاؤ جو تیرا رشتہ مانگنے آئے تھے شارا چوک کی مناکب کے ملا بان کے کی جناؤ لجون کشمل گلار بلی کی تیری کتابوں کا حوالہ کا بلاؤ تینوں کو بلا کے لایا ممبر پہ چڑھے یہاں ایک بیٹی دی الحمد للہ وسلات و سلام و علیہ, علیہ رسول اللہ اللہ کا سلا تو سلام مجھ پر تاریخ میں نے رب کی آئی لا یہ تنگ و بن تو ابو اللہ و بنت تو رسول اللہ سیدھا تنوع ہے تنگ کبن تھی کبن تھا جہل اے علی سن رسول اللہ کی بیٹی اور ابو اللہ کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی رہ سکتی میری بیٹی کو طلاق دے دو ابو جال کی بیٹی کو سر یہی کہا نہ تم میں ہمیں دیتے نہ ہم پر یاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی جھوٹی تلاشی ہے خریدل کے خلاف جا ایلس چرائے کو اٹھا یا اس کتاب کو جلا یا حق کا اعتراف کر لے یا حق مان لے یا اپنی کتابوں کو ماننا چھوڑ کا نام لے کر کرتا ہے نبی نے کہا ان پاٹمت ابھی من آزا پکد آزانی ومن آقا میں کچھ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو نے کس کے لیے کہے اور اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جوتے کو گھر میں پہنچانے کے لیے اپنی کتاب کا حوالہ نہ ہو ان کی اپنی کتاب کا حوالہ کس کے لیے کہے اٹھائے گلوچرائے ابن بابلا کن کی تیرا صدوق لکھتا ہے نبی نے جب یہ بات کہی علی رو پڑے کہ لگے آقا مجھ کو معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی نبی نے کہا اتنا فاسٹ متا بزار منی علی سن لے فاطمہ محمد کے جگر کا دکھ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد کو دکھ دیا ہے تو اس کو کہاں کسپا کرتا ہے تو نے کہاں اس کو مانا کہاں کسما کیا بات تیرے گھر کی لگاتار میرے گھر پہ ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا اور اگر کاتلان حسین کا پتہ کرنا ہے تو مجھ سے پتا کر لو میں قصہ دو نوزویوں کی طرح یہ بات نہیں کہتا کہ کافل وہ ہیں جن کے گھر میں حسین کی ٹوپی ہے تلوار ہے تیر ہے کمان ہے گھوڑا ہے جن کے گھر سے یہ سارا کام نکلا ہے سارا سامان نکلا ہے مقدول بھی ان کے گھر سے نکلا ہوگا میں یہ نہیں کہتا میں یہ بات نہیں کہتا یہ تلخی کی بات ہے اور تلخ بات کرنے کی مجھے عادت میں نہیں کرتا میں تو دل دکھانے کا تائل ہی نہیں میں تو دلوں کے لبھانے کا دائل ہوں کہ دل ببستہ بدستر کے حجے اکبر لیکن یار ذرا میری سنجہی کچھ ہم سے کہی ہوتی کچھ ہم سے سنی ہوتی پھر فیصلہ کہتا قاتل کون بادشپ کی بات ہے قاتل کون حسین چلے راستے میں خوفیوں نے راستہ روکا اس نے ایک ایک کا نام دے کے کہا تمہارے خط اور تیرا شہر لکھتا ہے دو بوریاں خط لکھے ہوئے کتنے معلوم ہوتا ہے ان کے گھر مبالغہ پہلے دن سے چلا رہا مبالغے کے آدمی آدمی جن کو عادت پڑ جائے چھٹی نہیں ہے منہ سے چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر بولو لگی ہوئی جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہے حسین نے کہا آج نے حسین کی بات کرو حسین کی شادی بات صدیق کو فاروق کی کرتی کیا تعلق ہے صدیق کو فاروق کا کہنے لگے تعلق ہے ہم نے کہا ہم کو بھی بتلا وہ تعلق کیا ہے کہنے لگے چیننے کا کام جو چلا وہ یدید سے نہیں چلا صدیق سے چلا چھیننے کا کام جو چلا کیوں جیسا ٹھیک ہے دیکھ لو شہید ملت ساڈا زندہ شہید ملت رکھا ہے ان شاء اللہ کہا صدیقو کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ پہلے چھین کا کام کس نے کیا صدیق نے اور ہم کو بھی رب نے تھوڑی سی عقل دی گئی ہے ہم نے کہا صدیق نے کس سے چھینی کہنے لگے علی سے ہم نے کہا علی کون تھا کہنے لگے حسین کا باپ ہم نے کہا جو کام بیٹے نے کیا پھر وہ باپ نے کیوں نہیں کیا بولو جو کام بیٹے نے کیا وہ کام باپ نے نہیں سمجھ آئی بات آج تمہیں رب کی قسم ہے ذرا سمجھ کے جانا بات ویسے جانے ہی نہیں چھوڑنے ہی نہیں مجھے اور میں تم کو نہیں چھوڑوں گا ان شاء صاحب کی تقریر صبح کی نماز کے بعد ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ شوق کا عالم ہے سلامت رکھے آخر. اور انشاءاللہ شاء اللہ تمہارے شوق جذبے کا یہی عالم رہا تو ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں سے محمد کے ساتھ ہاں جی ماندنی معلوم ہوں کر بلا والے کو سن لو کہتے کیا حالات سردیق نے کیا میں نے کہا جب یزید نے بیا تو حسین نے کیا کیا جلگل لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا تو میں نے کہا باپ بڑا کے بیٹا پھر باپ کیوں نہ تیار ہوا باپ کیوں نہ لڑا آج انشاءاللہ سمجھا کے جاتا انشاء اللہ کیوں نہیں جان دیا باپ ڈر گیا تھا باپ حد ہو گئی اس کو شیر خدا بھی کہو اسد اللہ غالب و الا کل غالب بھی کہو اور میری عقل کو کیا کروں خدا کی قسم غالب نے کہا تھا مقدور ہو تو ساتھ رکھو نو ہزار کن کیا کیا کرو تیری اثر کا کیسے بابو بیٹا شہیدے کربلا اور باپ کے نام پہ کانفرنس کرتے ہو جس کا نام رکھتے ہو نادے علی نادے کیا نادے لوگوں کو نہیں پتا کہیں مجھ سے بھا بھی نادے علی کانفرنس کیا ہے وہ تیرا نہ جائے بھی وہ ہے جس مصیبت میں اس کو آواز دو لگتا ہوا آئے اور تجھ کو مصیبت سے نجات دلا جائے کہتے ہو تم جو تیری مصیبتوں سے تجھ کو نجات بخشے وہ اپنی مصیبت سے نجات کیوں نہیں پا گیا ہمارا کپور تو یہی ہے نا کہ عقل کی بات کے سوا کوئی بات ماننے کے لیے تیار اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دولے شاہ کا چوہا اگر ہم بھی ڈولے شاہ کا چوہا اٹھ گئے سبحان اللہ لیکن ہم نے آنکھیں کھولی ان ماں کی گودوں میں جنہوں نے لوری دی اور کہا یا ذلو من لال ہے بولا والا جس کے ساتھ ہو جائے دنیا کی طاقتیں مل کے اسے دلیل بنا سکتی اور جس کا ساتھ عرش والا چھوڑ دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو آپ عزت کر سکتی ہے مجھ سے کہتا ہے وہ مشکل کشار ہے ہم نے کہا ہم کو بھی سمجھا دو ماننے کے لیے تیار ہیں تو کیا اتنا ماننے کے لیے تیار لیکن مجھ کو بتلا کہ چالیس ہجری میں جب وہ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آیا اور ابن ملجم مرادی نے چھپ کے اس کے پیچھے سے کمر پہ وار کیا خنجر کا تو اس کو گھائل کر کے زمین پہ گرا دیا حسنو ہوتے ہیں اس کو اٹھا کے گھر لے گئے بے ہوشی سے ہوش آیا اس نے آنکھیں کھولی کہا میرے قاتل سے وہی سلوک کرنا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے ظلم نہ کرنا مجھے بتلاؤ کہ اس وقت وہ مشکل کشا تھا کہ نہیں اگر مشکل کشا تھا تو ابن ملزم مرادی کا وار گہرا کیسے پڑا اگر جان بوجھ کر زخم کھایا تو بیٹے کو بدلا لینے کا حکم کیوں دیا بدلا بنے اگر خود اگر خود زخم کھایا خود گائل ہوئے خود شہادت کے لیے آمادہ ہوئے تو پھر قاتل سے بدلا کس کا سے بدلا ہارڈ اور کربلا کے میدان میں اپنے تڑپتے ہوئے بیٹے کی مدد میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا ماں تجار اللہ اور انشاءاللہ اللہ چھ مہینے بعد یہاں توحید عید کا کانفرنس ہوگی انشاءاللہ پھر مسئلہ توحید کا بھی بیان کریں گے آج تو صرف شہادت کا فضائل صابا کا بیان بولتے تھے موضوع الجھ نہ جائے کہاں کیا بات کہنے لگے ناز علی مرد ل جائے درستی رواج میں مت دراللہ جائے اور جو تیری مصیبتوں میں آ کے لبکتا ہے اس کو سپیل جیسے نرم آدمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی اور علی خود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی تعالہ کتاب تیری زبان میری کا حوالہ ہے علی نے کہا لب تما کلو اگر ساری کائنات کے لوگ مل جائیں ماں بالا ہی تو بلکو ہسٹو کابے کے رب کی قسم ہے ساری کائنات مل کے اکیلے علی کو ڈرا سکتی علی کہہ رہا تھا اس کو صدیق سے ڈرنے کے لیے اور پھر علی اتنا بہادر آج ہی تیرے ایک ملہ کی کتاب پڑھ رہا تھا نعمت اللہ ڈھائی تھی کا اتنا بہادر تھا کہ خیبر کے دن کہیں اٹھائی مرحب کو مارنے کے لیے عرش والا خدا ڈر گیا عرش والا اللہ کو ڈرنا ہی چاہیے وہ اللہ ہی کی ہے جرا ڈرتا نہیں معذ اللہ معذ اللہ اللہ. اللہ نے اس کو, دار کے جاؤ. اللہ کیا کرے؟ کو غصہ آیا ہوا ہے، اس کا بازو تھام لو خدا کی قدم کروشنی کی کرن ہو ایک حوالہ تجھ کو تیرا مذہب چھڑانے کے لیے کام کر اللہ نے اس اور می کا عیل کو بھیجا علی کا بازو تھام لو اللہ کیوں تھام لے میں آیا تلوار پورے قوت سے پڑی تو زمانہ کٹ جا حاصل یہ حدیث کی یہ کس کا حوالہ ہے یہ حدیب کا یہ حال ہے تفصیل کا حال ہے وہ بھی سنانا انشاءاللہ وہ بھی آج بتلا کے جاؤں گا امیر صاحب اگر پیچھے سے مجھ کو کھینچے تو تم نے چھڑانا ہے بزرگ آدمی ہے پکے ہوئے اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کا سہایا ہمارے سرو پر تاہدیر قائم رکھے رشوت دینے کے لیے ساری مانگ رہا سچی مچھی مانگ رہے اللہ کا شکر ہے اس گئے دوار میں بھی شاہ الحدیث عبد اللہ جیسے لوگ ال حدیث کے اندر موجود ہے سلم البی اس گئے گزرے دور میں بھی عبداللہ جیسا شاہ الحدیث بھی موجود ہے عبداللہ جیسا خطیب بھی موجود ہے اللہ کا شکر ہے اور محمد گوندلوی کا نام کیا لیتے ہو وہ تو وہ ہے کہ چشمے میں ایسا پھر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے وما ہی. عطا نام شیخ کی, میرے کی بات تم نے کی ہے مدینے میں مکے میں کعبہ کے پاس مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا حضرت محمد شیخ الحدیث محمد گوندلوی کا بڑا شوبار شہرہ ہے اس کی کتاب کیا کون سی ہے دیکھے تو صحیح کتنا علم ہے میں نے کہا اس کی بڑی کتاب کا تو مجھے پتہ نہیں چھوٹی سی کتاب میں ہوں مجھ کو دیکھ لو اس کا کیا کہنا اور اللہ کی رحمت سے اس کے جوتے اٹھانے والوں نے ارب و حجم پہ اللہ کی رحمت سے علم کے سکے بٹھا دیے اللہ کا کرم ہے ہر فربھی لب لو عشکر تو باپ علی کی ہو رضی اللہ تعالی تب کہو رضی اللہ تعالی کہتے اتنا ملا نعمت اللہ علی حدیث کی کتاب میں لکھا اللہ نے اس اور میکا کو کہا بازو تھام لو دنیا تباہ نہ ہو جائے دونوں نے بازو پکڑا پھر بھی تلوار میں اتنا زور تھا کہ مرحب کو کاٹتی ہوئی ساتوں زمینوں کو کاٹ گئی تلوار کعبے کے رب کی قسم ہے اگر عبارت نہ دکھاؤں تو ساری عمر کے لیے آئندہ تقریر نہیں کروں حدیش کے تمہاری حدیث کو نے بازو پکڑا ہوا پھر تلوار ساتوں زمینیں کاٹ گئی اللہ نے کہ قیامت کی آ گئی ہے اور چمڑی لا ہاں روپے چلی لے مولوی بات کرے مولوی کو بھی مار دلہ گاؤں کا جبریلا جبریلا کہ جلیلہ یہ تقریر ہو رہی ہے یہ حدیث دن کا ہے اللہ حاضر ہو کال اس میں ہوا اللہ پھر میں کیا کروں اسرا پیر می کا بازو تھاما ہوا اللہ پھر کیا ہے کہا تلوار ساتوں زمینیں کاٹ گئی اور اب اس بیل کے سینگ کاٹنے والی ہے جس نے اپنے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے کس نے اٹھا رکھی ہے ہم اپنی پرنامی سے کہانی سنا کرتے تھے کہ زمین بیل کے سینگوں پر ہے ہم حیران ہوتے پتا ہمیں ماد میں معلوم ہوا کہ پرنالی نے یاروں کی روایت سنی ہوئی ہے ہمیں پتا نہیں تھا یہ کسا کہو کہا جاؤ جا کے اپنا پر علی کی تلوار کے نیچے رکھو مگر سینگ بھی کٹ جائے جریل دوڑا ہوا کیا اپنا پر علی کی تلوار کے نیچے رکھا الفاظ ہیں ان کی حدیث کے کہ جبریل باغ کہتے ہیں تانا بکو سیفے علی آتے صالح مجھ کو علی کی تلوار سے اتنا جھٹکا لگا کہ جتنا مدائل صالح کا اپنے نے جھٹکا نہیں لگا تھا تلوار کے نیچے پر رکھا پر بھی کٹ گیا آدھا پر بھی بڑی مشکل جا کے علی کی تلوار رکی میرا بیٹا ایک دن میں تقریر کر رہا تھا کہ ابو علی کی تلوار ساتوں زمینیں کو پھاڑ گئی لیکن مولوی کو یہ سمجھنا آئی کہ بتلا تھا کہ علی کی تلوار لمبی کتنی تھی جو میں نے کہا بیٹے جھوٹ بولنے والے عقل کو ہاتھ نہیں مارا کرتے گتیاں ڈھپ مارنی ہے تو ذرا زوردار مار سوچنے کی ضرورت لوگ گھر جا کے سوچ سوچتے شکار کھیلنے جاتا ہے نا بچہ بندوق چلاتا ہے شکار کو نہیں لگتا باپ پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہتا ابا گولی جایا گئی کہتا ہے جایا نہیں گئی بیٹا گھر جا کے مر جائے گا جا کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا تمہیں کیا تکلیف ہے کہا اتنا علی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جس کی تلوار روس کے ہائیڈروجن بم سے زیادہ طاقتور سی اس کو ابو بکر سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی کیا ضرورت تھی اس کو ڈرنے کی ضرورت ہائے ہائے حدیث کا حوالہ سنیں اب تفسیر کا بھی سنس کنگ سے گلستانِ من بہار ہے مرا پھر دیکھ لینا کہ ان کی حدیث اور تفسیر کس کا نام ہے ملنا پیس کا شانی اپنی تفتیر سافی کے اندر سورت از رت لفظ وا کے نیچے لکھتا ہے علی اتنا طاقتور تھا رضی اللہ تعالی اتنا طاقتور کہ ایک بکر نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو علی کو ناگوار کی تھی علی کو ناجوار خوش کہہ ہمیں ہوئے اور تفصیف ساتھی کا حوالہ یہ ان کی تفصیل علی ناراخ عمر ابو بکر تو اللہ علی ماہو کہہ دے زمین تباہ ہو جائے گی اور ملا کو ابھی مزہ نہیں آیا گا ابھی ایک منٹ اور معافی نہ مانگتا تو زمین توڑ ٹکے ہو جاتی سارے ہر ہو جاتے اکیلا علی باسی بچتا میں کہتا ہوں جو اتنا طاقتور تھا اگر ایک پاؤ مار دیتا تو صدیق کو فاروق کی خلافت باقی اس نے کیسے مار اس نے